الحمد للہ وقفہ وسلم صفحہ ام آباد صبر صبر کے بیان میں ایک چیز کے وضاحت اور کر دینا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صابرین میں شامل کرے نبی علیہ صلاۃسلام کو صبر کے میدان میں دعوت کے میدان میں سمجھتے ہیں کہ مکے والوں نے کتنا تکلیف دیا دشمنوں نے کتنا ستایا بلکہ بسا اوقات اپنوں سے بہت تکلیف پہنچی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صبر ہی پر قائم رہنے کا حکم دیا صبر کریں صبر کریں صبر کریں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اے نبی آپ سے پہلے جیسے بڑے بڑے نبیوں نے صبر سے کام لیا آپ بھی ویسے ہی صبر کریں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تمام نبیوں کو صبر کے دعوت کی راہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام آسمان سے جو اللہ تعالیٰ پیغام اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نابل کرتا اس پیغام کے پہنچانے والے کو صبر کرنا ہی پڑے گا اور کوئی آج کی بات نہیں ہے تمام انبیاء کی اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اکبر کہ فسمر کما سبرا اول میں نہ رسول ورا تستا اجل اکبر اس میں صبر کے ساتھ ایک چیز اور خیال رکھنا ہے جلدبازی سے کام نہ لیا جائے دعوت دینے میں اگر دعوت قبول لوگ نہیں کر رہے ہیں تو جلدی چھوڑ کے بھاگنا نہیں چاہیے ہمت نہیں ہارنا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے جلد سے کام نہیں چھوڑ کر کے گاؤں نہیں جانا چاہیے اسی قوم میں رہ کر کے صبر و استقامت کے ساتھ دعوت کا کام کرنا ہے جنان چربول آدمی نے فرمایا فصبر کا ماں سفارا رسول ولا تستا ہوں اس آیت میں دو چیزوں کو حکم اللہ نے دیا اپنے نبی کو نمبر ایک کما صبر اول العدم من رسول اے نبی آپ صبر کریں جیسے کہ آپ سے پہلے اول الاعدم من رسول صبر کریں بڑی ہمت والے نبیوں نے صبر کیا ہے یہاں سارے نبیوں کی تسکرانے اول العدم من رسول کہا جاتا ہے پانچ نبی اول الازم ہیں بڑی ہمت والے پانچ نبی بڑے ہمت والے قوم نے کتنا بھی ستایا کتنی بھی تکلیف دیا لیکن بعض نہیں آئے کہا جاتا ہے حضرت نوح, حضرت ابراہیم حضرت موسا حضرت عیشا یہ اور محمد صلی اللہ صلاح بڑے ابراہیم نو نو حضرت ابراہیم حضرت موسا حضرت عیسیٰ اور آخری نبی فصبر کما صبر اول من الرسل یہ ہمت والے نبیوں نے جیسے صبر کیا آپ کو ویسے صبر کرنا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا صبر ساڑھے نو... نو سو سال برابر صبر کرتے ہیں. اور صبر کیسے رب دعوت داؤ تو قومی لیل... نهارا کتنی عجیب سی بات کہتے ہیں نور سلّ میں نے اپنی قوم کو دعوت دیا داؤ تو قومی ہم نے اپنی قوم کو رات دن چوبیس گھنٹے ان کو پکار دیا لئی لوں فلم یدی دھوم الا فرارا لیکن اللہ اتنی رات برا گور کریں لین و نارا چوبیس گھنٹے رات دن ہم نے ان کو دعوت دیا لیکن جتنا میں دعوت دیتا رہا اتنا یہ دادا مجھ سے یہ بھاگتے رہے فلم یدید اللہ پھر ہرا میں جتنا ان کو دعوت دیا اتنا ہم سے یہ دور کبول کرنے سے دور بھاگتے رہے ہم سے ہٹتے رہے اور کیا اللہ ان کی عادت ذرا دیکھیں وہ اننی داوت ہوں جب میں ان کو دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں جالو اصاب ہوں فی آزان ہے اتنے بد وقت ہیں جب میں ان کو دعوت دینے لگتا ہوں تو اپنی انگلیاں کان میں ڈال لیتے ہیں تاکہ میری بات کتنی توہین کتنی بے عزتی کیسے صبر کیا آپ سے پہلے حضرت نی کما دا اللہ کیا کرتے ہیں جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں تو کان میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں وسطیا بہم اور جتنا میں ان کو بلاتا ہوں کیا کرتے ہیں چہرے پر کپڑا ڈال لیتے ہیں تاکہ تمہاری نگاہ میرے چہرے پر نہ پڑے ایک انسان چہرے پر کپڑا ڈالے انگلی بند کر لے اور نبی کو کہا جا نہیں ابھی آپ صبر کریں کتنی ہمت کی بات ہے بس بس پھر کما صبر میں دوسری ہمت والے نبی نو علیہ السلام تو شام کا صبر آگے کیا کہتے وہ اصروستک بروستک بارہ بہت اشرار کیا بہت تکبر کرتے ہیں یہ کسی بھی صورت وہ کرن کبرہ اور بڑی سادشیں کرتے ہیں دیکھا آپ نے کتنی شکایت کر رہے نو السلام لیکن اللہ فرماتے نا? نو صبر کرنا ہے اچھا جب اللہ رب العالمین نے ساڑھے نو سو سال کے بعد اللہ نے فرمایا نو اب ایمان لانے والے تھا سوچو آدمی ایسی قوم کے ساتھ ساڑھے نو سو سال کیسے گزارا نو ارے کوئی معمولی کام میں ساڑھے نو سو سال ایسی قوم کے ساتھ زندگی گزاری جو کان اگلیاں ڈالتی ہیں شہرے پر کپڑا ڈالتی ہیں اور کبر اور گرور تکبر سے کام لیتی ہے آپ کو طرح طرح سے ستا ہے ساڑھے نو سو سال کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نو ان کو میرے کا علامن کن بس اب جتنے ایمان لانے والے تھے لا چکے کہا جاتا ہے اسی آدمی ایمان لائے صبر کی انتہا ساڑھے نو سو سال میں ساڑھے نو سو سال میں ایمان کتنے لائے اسی یعنی ذرا سوچو حساب لگاؤ تو ایک آدمی پر کتنی سال محنت کرنی پڑے اگر حساب لگائے سال میں ایک آدمی نہیں ساڑھے نو سو سال میں ایک آدمی اسی آدمی لائے حساب لگائے کتنے کم لیکن اس کے باوجود صبر کیا جو کچھ قوم نے کہا صبر کیا نہ کہیں ہجرت کر کے گئے نہ قوم کو چھوڑا نہ قوم سے اے, لڑے صبر کر رہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے شاید کی ایمان لا شاید کی ایمان لا نبی نہ اللہ فرماتا نہیں دعوت دیتے رہو دعوت دے جب ساڑھے نو سو سال کے بعد اللہ فرمائے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا ایسا کریں انس نے الفل کبھی میری نگرانی میں آپ ایک کشتی تیار کریں سورے کی ہىت جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے کا میری نگرانی میں کشتی اللہ اکبر اللہ صاحب میری نگرانی میں یعنی کوئی پہلا کوئی انجینئر نہیں تھا کہ ہاں ایسے سے کشتی بنائی جاتی ہے اللہ کا حکم دیتا یہ لکڑی کاٹو اتنی لمبی اتنی چوڑی اتنی کید ایسے فٹ کرو یہ میری نگرانی میں کرو نل سراسام کشتی تیار کر رہے ہیں ادت جب بھی ظالم لوگ کو کہا کہاں گئی نبوت دعوت کام بند کر دیا کہاں گئی کارپینٹر ہو گئے بزنس کریں گے اللہ اکبر ابھی بھی دیکھو آخری دم تک قوم ظلم ہی کر رہی ہے کلا مرا ایسا کروں ان مذاق اڑاتے اور کبھی کہتے ہاں ایک کشتی کہاں چلاؤ گے تم اللہ اکبر لیکن نوح علیہ السلام خاموش کیوں اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے تو آخر دم تک تم کرتے رہے پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا اللہ اب ایمان لانے والے ان کو ختم کر دیں رب بلا قدر کافی دے دیں تو اللہ تعالی نے اپنے ابراہیم علیہ السلام شام کو درا دے دے آگ میں گئے کیا, کیا مصیبتیں باپ سے مقابلہ باپ نے شہر بدر کر دیا گھر سے نکال دیا لیکن ابراہیم صبر کر رہے ہیں موسا علیہ السلام کو دیکھیں الحمدللہ کتنی تکلیفیں دی روحانی جسمانی رسانی کیسی کیسی تکلیفیں دی لیکن علیہ السلام کو حکم ہے صبر کرو صبر کرو صبر کرو کبھی قوم کی بر... قوم کا برا نہیں چاہا موسا علیہ السلام سلام ابراہیم علیہ السلام صاحب علیہ سلاط اسلام اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ان نبیوں کی طرح صبر کریں کما صبر اول من الرسل رسول والے نبیوں نے جیسے صبر کیا آپ ویسے صبر کریں یہ انبیاء جو ہے ان کو کہا جاتا ہے ہمت والے نبی دوسرے اس آیت میں دوسرا حکم کیا دیا ورا تستا جلوم اے نبی آپ ان کے لیے جلد بازی نہ کریں جلد بازی کرنے سے منع کیا کہ کی جلد بازی سے کام نہ لیں صبر سے کام لیں تو داغی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لیں ہمیشہ ہمت سے حوصلہ سے صبر و استقامت سے کام لیں کبھی جلد سے کام نہ لے کیوں اگر انسان جلد سے کام لے اور صبر نہیں کرے گا تو نبی کی توہین کرنے کا نبی کو بے عزت کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک کے نئے شاستر بنایا فسمر ان نواد اللہ حقم وَلَا الَّذِينَ لَا <يُقِنُون> دائی کو ہمیشہ چاہیے کہ اپنے آپ کو بے عزتی سے بچائے یعنی بے مطلب دشمنوں ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع شماعت آدھا اس کو کہا ہے شماعت آدھا بڑی بدترین چیز ہے نبی علیہ صلاح تو شام تھے اللہم انی اللہم انی من با جہد اللہ تطلع اللہ عمنی ادو کا شکا و شیما تطل اللہ میری اوپر دشمنوں کے ہنسنے کا موقع نہیں دینا اللہ دشمنوں کو مذاق اڑانے کا موقع نہیں دینا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو ان نواز اللہ حسب اے نبی آپ صبر سے کام لیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کیا وعدہ ان سور سلنا ودینہ منو ہم رسولوں کے رسول اور ایمان والوں کی, کی مدد ہم ضرور کریں گے پھر یہ جو وعدہ ہے کہ دشمن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے آپ کو ہم فتح نصیب کریں گے اللہ تعالیٰ ان وعدوں پر آپ یقین رکھیں ولاجنقین کو اور یہ شرک اور کفر میں مبتلا لوگ جو ہیں آپ کا مزاق نہ اڑا سکیں کیا مطلب ہے آپ دعوت دے رہے ہیں اور تنگا کر کے خاموش بیٹھ جائیں گے تو اب آپ کو آپ کی ویلو آپ کی وقات میں ان کی نگاہوں سے ہٹ جائے گی اب انہیں مقام مقا, استحدہ کرنے کا اور مذاق کرنے کا موقع ملے گا اسی لیے رب العالمین نرشا فرمایا خبردار اے اللہ نے فرمایا اے نبی آپ صبر سے کام اللہ کا وعدہ پورا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو نا آپ دکھائیں تو دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مل جائے صبر ہی کی برکت سے انسان دشمنوں کے استحدہ اور مذاق اور حسنے سے تہین کرنے سے بچتا ہے اسی لیے نبی رہے سراج نے اپنے صحابہ کو ہاں جب صحابہ کرام بہت ہی زیادہ تنگ آئے اور بہت پریشان ہو کر کے نبی علیہ صلاف سے دعا کی اپیل کرنے لگے کہ اللہ تعالی مصیبت کو ٹال دے تو اس وقت اللہ رسول نے فرمایا ولا کن کم کو ممتستا حاجرون آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی نصرت آئے گی اور دنیا میں تمہیں فتح نصیب ہوگی بڑی بشارتیں سناتے لیکن اللہ رسول نے فرمایا ولا کن کم کو ممتستا لیکن تم بڑی جلد باز قوم ہو جلد بازی نہ کرو ذرا صبر سے تعمل سے کام لو ہاں یقینا اللہ تعالیٰ تمہیں فتح نصیب کرے گا لیکن تم جلد بازی کر رہے ہو جلد بازی سے انسان سرخرو نہیں ہوتا انسان سرخرو ہوتا ہے تو صبر و استقامت کے بنا پر اس لیے یہ چند باتیں جو صبر کے متعلق ہیں ہمیں انہیں یاد کر رکھنا چاہیے اور ان کے مطابق ہمیں دین کے راہ میں دعوت و تبلیغ کے کام میں ہمیشہ ہمیں اپنی کامیابی کے لیے یہ صبر کرنا پڑے گا اور یہ سب مختلف انداز سے جو میں نے بتایا ان تمام صبر کو اختیار کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صابرین میں شامل کریں اور ہر قسم کے شروعات آدھا سلاح بچائے اقول قولی هذا اسفکثر اللہ من كل ذنب ہو